کہا تم کیا مشغلہ ہے بیٹھے سے میں مجمون سے دور ہو رہے سے دور کبھی میں کبھی شریف تو مضمون ہے کہ ضور فرمائی کی ملک ایسا آدمی نہ ہو جائے ایسا مسلم مکمل خاتمہ کر دیں خراب رات سے ایسا کا خاتمہ کر جانا جس بار تھوڑا سمجھ لی گزادی ہوئی ہے اور اور رات جو بند لڑے ہیں شاملی کے میدان میں آمد. تو اللہ کا فیصلہ مکمل خاتمہ کرنے کا سب کو پانی چھڑانے کا ہوا اور تین اکابر میں سے رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاضم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ رنگ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دنوں رنگ صاحب کا حصہ اور عجیب صاحب ہرت کر کے نانوتی صاحب جو ہے وہ رفتار نہیں ہو سکتی بسین پھانسی دینے کے وقت پھر سوتان کا بدل کیا کہ اگر ان کا پھانسی دو گے قدر کرو گے تو اس سے بہت خراب ہو جائے ایسے بھی تاریخ کو کچل دیا بس اب چھوڑ ایسا کوئی آدمی زیادہ مسرت ہو جو مکمل خاتمہ کر دے یہ نہیں ہو پیسے کے بارے میں حضور کی دعا قبول ہوئی ہے دوسری دعا مانگی کہ تک وغیرہ نہ آئے پر اس سے مکمل ختم ہو جائے یہ دعا بھی قبول ہوئی دعا اگر اس دعا نے مانگی کہ آپس میں اختلافات نہ ہو اس دعا سے آپ کو روک یہ نہیں کہ اس کو قبول نہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی اسی بات میں اس دعا سے آپ کو روک دیا یہ دعا, دعا آپ نے مانگی تو اب جو آپ حامال خراب ہوں گے فصل حامال خراب ہوں گے اور لگ نظرگی کے حالات ہوں گے تو اس کے نتیجے میں اختلافات آئیں گے کچھ دکون ہوگا اور اس کے ذریعے سے معافی ہوگی صحیح سے جب غلطی ہوئی سبق والی غلطی پر ہوا تھا نا پرستی پر ہوا تھا جب مسل اسلام چلے گئے کوہتور پر اللہ کا کمر آیا تباہ تعالیٰ کمر آیا کیا کو آئے پر چلے گئے ایک مہینے کی تشکیل تھی ایک مہینہ بتایا گیا تھا ایک مہینہ وہ جگر فکر میں ملاقبے میں رہے اور ایک مہینے کے بعد جو ہے تو دس دن بڑھا دیے دس دن بڑھا دیں دس نے بڑھا دیے دی دی اور چالیس دن مکمل پہ قوم نے فساد کر لیا اور سامری لی ایک موقع پر استعمال کے درمیان میں ہوتا تھا اس نے مشرہ بنا کر اور اس کی فصلیں شروع کرا کے چلے گئے وہ کہاں کے لیے کوشش کر لیا گسل پر, پر اللہ تعالیٰ کاغب آیا ناراض گیا آپس میں ایک دوسرے میں قدر کروں تمہاری تمہارے نزدیک تمہارے اعظم کے پاس یہ بات ہے بتا با لیکن پھر اس پر اللہ کا بار نے توقع کی انہیں وہ توا رحم اللہ تعالیٰ سے وہ کرنے والے کو کمر دیا گیا اسلیہ لے کر نکلے میں جانور لڑے ایک دوسرے کے خلاف جو قتل ہوئے وہ معاف ہوئے اور جو نے قتل کیا وہ معاف ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا وضاب کرا سے میں حکم تو نہیں وہ دیا گیا لیکن قتل نفس کے آلات ہیں چاروں طرف چھا جانے مختلف قسم کے عمال ایک پر جیسے لائجن جگڑے ہوں گے ایکس سفر جیسے گرانی ہوگی ایک پر بیماریاں آ جائیں گی گفار وغیرہ آ جائیں تو گی ایکس سطف پر باقاعد آ جائے تو لاشیں لاش اٹھنے کے حالات ایسے اس وقت ہو جاتے ہیں جس وقت کی فسک فیوز الگان ہونے لگے صرف علاقوں سے جو لوگ ملازمت پر گیم ہیں باہر چھ چھ مہینے ساتھ ساتھ پایا رہتے ہیں باقی نہیں تو بعد کا نہیں اور دوسرے لیے میں آزاد آتا اور ایسی روزی کی برکت بھی نہیں ہوتی آج کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مہاراشٹر بس کی دوش دوش کے, سے کے, کے لیے بنایا جانا درست نہیں ہمارے گاؤں کے امت شاہ جو تھے تو بڑے ضروردار بلب تھے بیم صاحب تھے ہم تو کام میں شخصیت تھے امت شاہ نے تیار کیے آدمی کو قلعے کے نکالنے کے لیے عمر شاہ میں روک دیا گھر والے کے باہر ہم کا بندوبست نہیں پیر صاحب کو ایسے ہی لارف کا یقین نہیں ہے اللہ یقین مسئلہ کوئی یقین میں علم اگر ہوتی کوئی مختلف راتوں پر مسئلہ پیش کریں تاکہ وہ مسئلہ بتا رہے تو اہل علم کے صاحب کی بات آئی مٹاطفی صاحب ٹھیک ہے شہر والی وہ خیر چھوڑ دوں تو نہیں جائے گا اس کے لیے ماروں کو بندوبست کرے گا آج کل جاتے ہو مارو کا بندوبست کرے گا جو جاری ہو رہا तो جانے کے لیے ماروں کو بندوبست کرے گی جو پیچھے بال پیچھے جا رہا ہے ان کا مارک کا بندوبست کی جائے گا ورنہ جائے تو آج پر جانے کی جارش نہیں بھی. ایسے آلات آ جائیں گے کر سکون کے حالات آ جائیں گے اس سے فرار اور اس سے جانچ پھٹانے کی سوائے کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ تعبار کو جب رجوع کیا جائے تو بتائے اور کوئی کریں اگر ہم کریں فکر کریں مسئلے کا حل روحانی مسئلے کا سبب بھی روحانی ہوتا ہے پر حل بھی روحانی ہوا کرتا ہے وہ اگر ہو جائے تو پھر اللہ تعالی کے اس کو بھی کر دیتا ہے اور سب روحانی کو درست کیا جائے ظاہر اسباب کو درست کرنے کی تک کی جائے تو نہیں ہو میرے پاس الیکٹرک کی آئی اس نے مجھے رلایا مجھے ڈاکٹر صاحب سا اٹھائیس سال اس کی عمر ہے دو بچے ان کا خام کی فات ہو گئی اب میرا سسرال ہوا ہے دونوں مل کر جو ہے وہ مجھے شادی کرنے نہیں دے رہا گنا چلا تو پہلے بتایا گنا پہلا تو بنا رہے ہیں شاید ان کا تو بتاؤ جو شریعت ہے اس کو تو روک رہے ہیں وہ ناجائز ہے اس کے صبر آدمی کا آدمی کا دین نکل جاتا اس کی فیملی ختم ہو جاتا نس اللہ خان صاحب انہوں نے اللہ کو بلایا اللہ نے بلایا ان کی اپنی جانوں کو اپنے جان کا نفع نقصان بھی نہیں سمجھ پا رہے میرا نفع کس میں میرا فائدہ کس میں والا جہاں کا قانون جو ہے وہ ٹو قانون ہے کوئی بھی کرے گا بھی اپ افغانی نیٹام کر اسی کی کوئی سادات ہو اور بڑے ان کے کا بڑے لوگوں کے حالات آواز خراب ہو جاتا کوئی غلط تو ڈوبتا ہو تمہارے سامنے فریاد رب لگی انڈنی اللہ میرا بیٹا کام دینے والے ہیں میرا مثال <سؤال> ہے سر نے مال کبھی نہیں تلقین کر رہے ہیں کہ آپ جائے مسلم ہے سارے حالم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو خونی رشتہ نہیں ہے یہاں تو روحانی رشتہ ہے روحانی ڈسٹرمنس کے عمل کچھ لہٰذا وہ آپ کا جو نہیں آپ کا حل نہیں پوراتن سی بالے سر اس بات کے بارے میں سوال اس کے بعد آپ کے پاس میں دن دوں مسئلہ ضرور کیا بیٹھے وعلیکم السلام تو ختم نہیں لے گا کوشدو تھوڑا سا آزادی بارے میں تمہاری اس کا بات سوال نہ کرے یہاں رشتہ روحانی نہیں ہے یہاں رشتہ کو نہیں ہے رشتہ روحانی ہے اس کے ہمارے دوست نہیں ہے ہمارا اس کا کپڑ والے ہیں لہذا وہ جو تالر خواب باپ بیٹا کا وہ ختم ہو گیا اور آپ کو ہم یہ بتایا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے تو اس طرح کے نواب نواز میں بنے تو فورنوں کو اعلی خزوری کی اللہ میں آپ معافی مانگتا ہوں مجھ سے بات ہو گئی کیسے آیتن या جاتا سر پڑے برکت آیتن بھی ہو جاتی میز میں یاد نہیں آ رہا آئی <سؤال> اللہ میں معافی کا خاص کہ میں ایسی بات کو سوال کر لیا اس کو فال نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھتے دیکھتے بین محمد موجود رہے بیٹھے ہمارے ساتھ ارکم مانا تھا ہمارے ساتھ آ کر سوال ہو جاؤ کچھ میں کامر و مسنا ہوتے کہا کالا صاحب بنی جا سکے خودہ نے شرتا تھا مزہ کام بڑی سے کرنا تھا صاحب سے میں پار پہ چڑھ جاؤں گا مجھے پانی کب چار اللہ سے آسمان آئے تو اللہ کا ممر سے کسی اللہ کا امر سے نہیں بچ سکے گا کوئی کوئی بچانے والا نہیں اللہ پر اللہ کا رحم بہن کا نام سے مور کی اور زران میں آ کر حائل ہوئی موجود اور ہوا وہ اور ہم یہ کمل خاص خیال اگر آپ معاف نہیں کریں گے اور ان پر ہم نہیں فرمائیں گے تو میں تو خسارے والا میں سے ہو جاؤں گا کیونکہ ایسی بات کو میں نے مانگ لیا جو آپ کی چاہت نہیں تھی بلکہ خلاف تھی ایسی بات کو مانگ اس وقت اس پر آپ نے عمل کیا کہ اسباب بات اختیار کرنا اولاد کے حقروق اس پر سوال کیے جیارے مسئلہ شام کی ایسی معصیت نہیں ہوتی ہے جس سے بارے گناہ ہوتے ہیں کوئی بات خلاف رولا اور جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ساتھ بات کروسا جاتا ہے جس طرح کہ ہم سے معاشیت گناہ ہو اس پر رشتہ جو ہے وہ روحانی ہے رشتہ خلی نہیں ہے رحان رشتہ ایمان اعمال کا ہے ایمان امال نہ ہو تو مسائل سلامتی ہوئی جگہ سے دکھ برداشت کر لیا بیٹا سامنے حل کیا برداشت کر لیا اللہ سے معافی کے یا پر اترے سلامتی کے ساتھ ابھی درائے ہزار اراٹ کے براہمن میں ہے جس کا نام ابھی بھی سمانیوں ہے اسی آدمیوں کی بستی سمانو بستی بھی دی ہے کہ اسی آدمیوں نے براباد کی خالی اسی آدمی پھر شروع ہوئے جی عام سام جاپس جو تھے اس میں یورپی اور اربی اے ہے تو یہ سامی ہے جانب. اور یاپسی والے بنے چین والے اور یہ لوگ یاپسی ہیں اور باقی ہم لوگ سابقوں ہیں آمین تین بیٹوں سے آباد ہوئی جیلنگ کے کنارے ایک قبر ہے کوئی ستر اسی فٹ لمبی ہے اس کو رست کرتے ہیں پنجابی پنجابیوں کو ترست کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا پنجابیوں دے اس میں اغوا میں جہاں حضور حضول صرف صاحب دفتر نے اس پر برس کیا کرتے تھے تو, تو بڑے بخار پر عرب اس جگہ کو بلڈوز کر کے نامد شاہ نہیں بٹا دی پاکستانی اخباروں میں چرچا آیا اور یہاں تعلیم سے لا دیں گے ہم تعلیم سے اس عورت کرتے کہتے یہ آدم علیہ صاحب کے بیٹے حام کی خبر ہے یہاں حام کی خبر ہے کہتے. سارا کان تو نہیں ساری زمین کے مالک تھے اور پینتالیس میل رفتار سے چلتے تھے سارے منسلک دو سو میل کی رفتار سے چھوڑتے تھے چھ فٹ آدمی کا ہو کد تو اس کی رفتار فی گھنٹہ پنج میل ہوتی اور پندرہ گنا زیادہ قد ہو جی پھر کتنی ہوگی چار سے پچہتر تک ہو جاتی ہے تین مل لگائے پینتالیس آتا ہے اور پانچ منٹ کا لگائے تو پچہتر مل جاتا ہے پینتالیس پچہتر گرفتار اور تین ڈالی جس میں سے گزر جاتے ہیں کتنا دیر ہوتا ہے بس ہو چلان یا قدم چلانگی یہاں پر ایک گیلاب کے پاس ایک قلعے جہاں گوڑے کو چھلانگ لگا کر پار کرتا تھے اس کو گوڑے گھوڑے تھرپ گوڑے گھوڑے تھرپ ٹرپ پنجابی میں چھلانگ لگانے گھوڑے تھرپ تھی یہاں پر وہاں پر بھی پینتالیس سے پچاس فٹ گیرا ہوگا ہیں؟ پوچھا جی؟ کر کے دعا کریں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے بنی والے تو یہ کس طرح دو گروہ میں مطلب کوئی تقسیم کی گئی کیا ایک ایک طرف ہو جائے دوسرے دوسرے یا دوسرے وہ جنہوں نے مخالفت کی تھی جنہوں نے دو گروہ پڑے Olha, تو تو اس کو کیاروکشے بھی نہیں تھے لیکن ہلاک بھی نہ ہوں ایسے ہلاک جاتے ہیں بادشاہ فوج کو نکالا اور جمنیلے کو غم کرا اور لڑتے ہیں تو سوچا یار مجھے کیا کرتے ہو ایک پلیٹ, پلیٹ کو ایک پلاؤ کی کاپ میرے لیے کافی ہوتی ہے مجھے لڑاتے ہوا وہ اگلے سال میں انشاءاللہ اس مزمون کو شائع کریں گے جو سمانے گے کس اکادی کا ہوا ہے ان کے خاندان پڑھا آپ نے پھر وہ پڑھا پڑھنا پھر اس کو پڑھ کے اس کو پھر ٹائپ کل تھوڑا اس کو تو اس نوٹ رکھ دیں گے ٹائمر سارے کے یاد کریں یاد لے لیں گے سر صاحب کیا ہے مجید صاحب کا کیا حال ہے الحمد للہ مجید صاحب کی گرے رہے جی وہ ڈاکٹر صاحب صاحب کہتے گرے رہے کہتے ان کی گاڑی جھڑتی ہے ڈاکٹر صاحب ہنس رہا کہ وہ جھڑتی نہیں ہوتے جب بیٹھتا ہوں جھاڑ دیتا ہے ایسے بھی جو بات نہ پسند ہے وہ کہاں کو آدمی بھی باہر پڑا ہوا تھا کوئی کہہ رہا ہے اس کو جو ہے تو اس کو کڑوی ہوتی ہے ایک آدمی نے کہا کہ اس کے لیے ادا پکڑا تھا وہاں پر اگزام <laughs> Let's give us <it> another <laughs>